اور بے شک ہم نی تم سے پہلے کتنی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بان فرمایا اور کسی کا احوال بان فرمایا اور کسی رسول کو ناؤ پہنچتا کہ کوئی نشان لے آئے بے حکم خدا کے پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ